أعوذ بالله السميع العليم الشيطان من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا لئی سب امانی کم نہ تمہاری آرزو پر موقوف ہے دار و مدار تمہاری آرزو پر ہے وَلَا امانی یہ اہل کتاب اور نہ ہی اہل کتاب کی خواہشات ان کی آرزوں پر میں یہ منسوع جو کوئی بھی کوئی برائی کرے گا اس کو اس کی جزا دی جائے گی اس کا بدرہ اسے دیا جائے گا وَلَا يَجِدْ من مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيَّمْ وَلَا نَصِيرًا اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست یا مددگار نہ پائے گا اہلِ کتاب کہتے تھے نَحْنُ اَبْنَاءُ اللَّهِ وَحِبَّاءُهُ ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے بڑے محبوب ہیں کہتے تھے لن تَمَسْتَنَ النَّارُ إِلَّا اَيَّامَ مَعْ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 نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر اور نہ ہی تمہاری تمناؤں اور تمہاری آرزو پر آج بھی کئی نادان مسلمان وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آخری نبی کی امت میں سے ہیں تو ہمارے لیے یہ شرف اور اعزاز ہی کافی ہے جو مرضی کرتے رہے ہیں ہم اگر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 اللہ سبحانا ہوا تعالیٰ نے ان کے اس طرح کے خیالات کی نفی کی ہے فرمایا نئی سا بھی امانی امانی اہل کتاب نہ تو تمہاری خواہشات پر دار مدار ہے اور نہ ہی اہل کتاب کی خواہشات پر میں یحسو ان یوجزا بھی جو بھی کوئی برائی کرے گا اس کو اس کا بدلا دیا جائے گا برے کی بری سزا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 توحید و سنت پر گامزن ہونے کی وجہ سے اس سے درگزر کر دیں یہ ایک الگ بات ہے وہ اللہ مالک کو مختار ہے اللہ چاہے تو ایسا کر سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے کو بلائے گا اس کو اس کے گنا یاد کروائے گا تو نے یہ بھی کیا یہ بھی کیا یہ بھی کیا فرمایا کہ میں نے دنیا میں تجھ پہ پردہ ڈالا تھا اب بھی میری رحمت سے جنت میں چلا جا اللہ تعالی مالک ہے مختار کل ہے اللہ تعالی ہی یہ کام کرے گا ولا یجد له من دون الله ولی و لا اللہ کے سوا اور کوئی کسی کو عذاب سے بچانے چھڑوانے والا نہیں و من يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنہ ولا يظلمون قطرا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 بڑی این جی اوز بنا کے لوگوں کی خلاح و بہبود کے بڑے بڑے کام کرتے ہیں ایمان نہیں ہے نا کوئی فائدہ نہیں تو قدیم او علامہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا ان کے نیک اعمال ختم ہو جائیں گے اذہب تم طیباتی فی حیاتی کم دنیا وسطم کہا جائے گا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 تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ بڑے ایسو آرام میں ہیں وہ ان کا جو ایس و آرام ہے وہ وقتی ہے دنیا میں ہے اور اس کا سبب کیا ہے وہ جو تھوڑے بہت نیک امال کرتے ہیں نا دنیا میں اس کا بدلہ ان کو دنیا میں ہی ملتا ہے تو اس کو دیکھ کے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ ہوا تھا کافروں کو ان کے تھوڑے بہت نیک عمل کا بدلہ دنیا میں دے رہا ہے ایسا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 ایمان کے بغیر حملے سالے کا کوئی فائدہ نہیں اور ایمان گیارہ چیزوں کے مجموعے کا نام ہے تو ہی و رسالت کی بندہ گواہی دے نماز قائم کرے زکوٰۃ ادا کرے رمضان کے روزے رکھے بیت اللہ کا حج کرے مال غنیبت میں سے خمس ادا کرے فرشتوں پر ایمان لائے نبیوں پر ایمان لائے اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے آخرت والے دن پر ایمان لائے اور اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لائے یہ گیارہ کام کر کے بندہ ممن بنتا ہے یہ کام کرے اور اس کے بعد کوئی بھی نیک کمل کرے وہ نیکمل اس کے لیے جنت میں داخلے کا واحد ہے عمل منسوخ اور ان کا وہ ممن ہوں کوئی بھی مرد یا عورت نیک سال اعمال کرے اس حال میں کہ وہ ممن ہو پھر فلاد خلو نا یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے ولا عید نقیرا یہ تل برابر بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے تل برابر ان پر ظلم نہیں ہوگا نقیر کہتے ہیں کھجور کی گٹنی گٹلی کے پیچھے ایک چھوٹا سا نکتا ہوتا ہے جہاں سے اس کی جاڑ نکلتی ہے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 اس کی جگہ پر تل کا لفظ چلتا ہے تل چھوٹا سا ہوتا ہے نا غریب سا کہتے وہاں اتنا رش تھا تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی اب تل دھرنے کو جگہ تو ہوتی ہے مقصد کیا ہے بہت زیادہ بھیڑ اور بہت رش اور گنجائش نہیں تھی وہاں پہ تل دھرنے کو جگہ نہیں تو اردو زبان میں تل کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے محاورے میں ان کے ہاں نقیر کا لفظ محاورے میں استعمال ہوتا ہے محاورات ہر زبان میں الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں مقصود یہ ہے کہ ذرا سا بھی تھوڑا سا بھی ظلم نہیں ہوگا اس پر امن احسن دین المن اسلم وجہ من احسن اور کون زیادہ اچھا ہے دینن دین کے اعتبار سے ممن اس آدمی کی نسبت اسلم وجہ جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے متی کر دیا اللہ کے تابع کر دیا محسن جب کہ وہ نیکی کرنے والا ہو ہوبراہیم حنیفہ اور اس نے ملت ابراہیم کی ابراہیمی دین کی پیروی کی حنیفا جو کہ ایک اللہ کی طرف ہو جانے والا تھا یک سو یک طرف تھا واتخذ الله ابراهيم خليل اور اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا خلیل بنایا ومن احسن دينم ممن اسلم وجهه لله اللہ کے لیے اپنے چہرے کو تابع کر دے عمل کی قبولیت کے معیار اللہ تعالی نے اس ایت میں مقرر کیے ان میں سے پہلا معیار یہ ہے اسلم وجهه لله اپنا چہرہ اللہ کے تابع کرے یعنی مکمل طور پہ اللہ تعالی کا تابع فرما ہو جائیں دوسرا واہ وہ رحسین ہو اور وہ محسن ہو تیسرا وہ چبا ملتا تھا ابراہیم ملتے ابراہیم کی پیروی کرے حنیفا ابراہیم مشرک نہیں تھے حنیف تھے یکسو یک یق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 احسان ہر عمل اللہ کے لیے خالص کر دے احسان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انت اللہ کا انا کا اللہ کی ایسے عبادت کرو گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو اللہ کا حکم ہے عبادت کرنے کا تو یوں عبادت کرو جیسے آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے عبادت کر رہے ہو اللہ کو دیکھ رہے ہو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 ابراہیم علیہ اللاط وسلام کے قریب یقین وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی اللہ دین تباع جو ابراہیم کے ولیل پیروکار تھے وہ ہاضر نبی اور یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اللہ اور جو ایمان لائے اہل ایمان یہ ابراہیم علیہ صلاط وسلام کے زیادہ قریب ہیں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 اللَّهُ ابراہیم خَلِيلًا اللہ تعالیٰ علیہ ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام کو اپنا خلیل بنایا خلیل اس کو کہتے ہیں جس کی دوستی دل کے درمیان تک دل کے اندر تک پہنچی ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہو نبی کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اپنا خلیل بنایا ہے جیسے ابراہیم علیہ سلاۃ السلام کو اپنا خلیل بنایا ابراہیم علیہ السلۃ وسلام بھی خلیل اللہ ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خلیل اللہ ہیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو تو متحدن خلیلا لتخذت تو ابا بکر خلیلا اگر میں دنیا میں کسی کو خلیل بنانے والا ہوتا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیل بنا میری خلت جو ہے وہ اللہ سبحانہ ہوا تعلی کے ساتھ واتخذ اللہ ورحیم و خلیدہ اور جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے سب کچھ اللہ کا ہے وہ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا اور اللہ تعالی ہر چیز کو خوب گھیرنے والا ہے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 علیہ سلاط اللہ کے خلیل تھے لیکن وہ اللہ کی ملک ہیں اللہ کے برابر نہیں اور اللہ معافی سماوات وافل عرت آسمان میں جو ہے جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کی ملکیت ہے تو ابراہیم علیہ سلاط وسلام بھی زمین پہ تھے اللہ کی ملک ہیں دوستی اور خلت کی وجہ سے اللہ کے برابر نہیں ہو گئے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 اور ہر چیز کا احاطہ وہ بھی اللہ کے پاس ہے زمین آسمان کی ہر ہر چیز کا علم اللہ کے خلیلوں کو نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ہی اللہ کو بالکل محیطہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے ہاں یہ تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان خاص بندوں کو اپنا خلیل قرار دے کے ان کی عزت اخضائی فرمائی ہے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 قلت کے باوجود خرید بننے کے باوجود ان کے پاس اور اختیار میں کچھ بھی نہیں اختیار سارے کا سارا اللہ کے پاس ہے